اچھا جی باقی ضمی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے نہ کرنے میں آئمائے مجتحدین کا اختلاف رہا ہے اور آئمہ ثلاثہ کے نزدیک ضمی کافیر کے بدلے میں مسلمان کے ساتھ قتل نہیں ہوگا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہوگا اس کے تفصیلی دلائل اس روایت کے تحت آپ کو روح معافی چاہتا ہوں امداد القاری اور فتح الباری دونوں کتابوں میں ان مل جائیں گی اچھا اگلی روایت سنتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم اچھا یہ بتائیے آپ آواز ٹھیک آ رہی ہے آواز میں کچھ بہتری ہے جی بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم اچھا جی اگلا باب ہے بات یہی ہے معافی چاہوں گا حرد ابو نعین الفلو الفاد ان یا نبی سلمہ ان ابھی ہو رہی من ان خزا قسل عام فاتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأكبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة منها میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا رہتا ہوں یہ زیادہ آسان رہے گا حضرت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فتح کے سال خزا قبیلہ انہوں نے اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جس بنو بنس نے قتل کیا تھا ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا جواب میں سرکار کو اس کی خبر دی گئی آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا فراخی و اور کتب میں ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ان اللہ حباس مکہ القت بے شک اللہ تعالی نے مکہ شریف سے قتل کو روک دیا ہے او الفیر یا ہاتھیوں کو روک دیا ہے اس میں شبہ ہے راوی کو عبداللہ کو اور آگے فرماتے ہیں وسلّہ تعلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر رسول اللہ اور مومنین کو مسلط کر دیا ہے اللہ <سؤال> وا لم تحل قبلی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو بے شک مکہ میں قتل کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا لم تحل قبلی مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا مکے میں قتل کرنا ولم تحل دن بازی اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے جائز ہوگا حلال ہوگا اللہ عنا سا ہادی حرامن بے شک میرے لئے معافی چاہتا ہوں اللہ حلت لی اور بے شک خبردار یہ میرے لیے دن کے ایک حصے کے لیے ہلال ہوا الاحا سا ہادھی حرامن اور بے شک یہ اس سات میں حرام ہے اب حرام ہے لا یوخ تلا شو کو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کاٹے نہیں اکھڑے جائیں گے ولا یہ اود اور اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے ولا تل تقتوقی اور نہ اس کی گری, گری ہوئی چیزیں اٹھائی جائیں گی اِن منشن سوائے اس کے جو اعلان کرنا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھائے گا پمن کتیل الہو قطع ہوا بخیر بس جس شخص کا کوئی مقتول قتل کیا جائے جن کا کوئی قریبی قتل کیا جائے اس کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے ٹھیک ہے دو چیزیں کیا ہیں اما اوقلا یا تو وہ دیت لے لے اما اوقاد اہل المایوقادہ احل یا تو دیت لے لے یا مقتول کے اہل قصاص لے لیں اچھا پھر آگے فرماتے ہیں فجا یہ بیان کرتے ہیں فجا رجل من یمن ایک یمنی صاحب آئے فقال اور عرض گزار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ احکامات میرے لیے لکھ دیجیے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو لی فلانی کے یہ احکام انہیں لکھ کے دے دو یہ جو بھی صاحب ہیں فقال رجل من قریش اللہ صلی اللہ تعالیٰ صل علیہ وسلم ایک صاحب نے پوچھا کھڑے ہو کر مکیش شریف کی بات چل رہی تھی کہ وہاں سے کچھ اٹھایا نہیں جائے گا اور وہاں کچھ کاٹا پیٹا نہیں جائے گا اور وہاں کسی کو مارا نہیں جائے گا تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیجیے تو اور فینا نہ فی بو تینا و گھاس ہے خاص تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی اجازت دے دیجیے کیونکہ زخر جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھاس استعمال ہوتی ہے ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں لگاتے ہیں ہمارے کام کی ہے تو فقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے مختار نبی نے ہمارے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں, ٹھیک ہے اس خر میں اجازت ہے کوئی شو نہیں ٹھیک ہے جی کال ابو عبد اللہ یو قول یوقع فقیل علی ابی عبد اللہ ایوش ان قطب الہو قول قطب الہ حاظل خطبہ تو پوچھا گیا یہ اس کے ساتھ ہے کہ کیا لکھنے کا انہوں نے کہا تھا جو صاحب آئے تھے تو بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان آپ کا یہ خطبہ آپ کی یہ احکامات والی بات لکھنے کا انہوں نے گزارش کیا تھا اور سرکار نے یہ لکھوا دیا ٹھیک ہے جی تو اس حدیث سے متعلق یہ ہمیں معلوم ہوا سب سے پہلے کہ علم کی باتیں لکھ لینی چاہیے کیونکہ یہ صاحب جو یمنی آئے تھے انہوں نے گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وسلم یہ خطبہ میرے لیے لکھ دیجیے دی دی تو آپ نے کسی صاحب کو حکم دیا اور انہوں نے ان کے لیے لکھا ٹھیک ہے جناب تو اچھا یہ یہاں چھوٹی سی بات ضروری ہے کہ بعض علماء نے ابتدائی علماء نے لکھنے کو منع فرمایا اور یہ منع کرنا اس لیے تھا کیونکہ لکھنے سے پھر جب بندہ لکھنے لگتا ہے تو وہ شفت کرنے سے اپنا ذہن ہٹا لیتا ہے وہ پھر یاد نہیں کرتا یاد کرنے کی اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن ایسا نہیں ہے دوسری بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ لکھنے کے بعد یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ روایت جو ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ جناب بالکل لکھنے کا آڈر ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی گزارش پر لکھنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جی اچھا یہاں اور بہت ساری آباز کی ہیں علماء نے احادیث اور علم کو لکھنے کے حوالے سے تو بے شک بہت سادہ سی باتیں ہیں اور یاد جانتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی حرج نہیں ہے لکھنا چاہیے اور لکھ کے قید العلم بالکتابتی یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی کلمات ہیں۔ اگلی روایت سنیں گے اسی بات کے متعلق ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه ان اخيه قال سمعت عبا هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکسدی سن حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی مجھ سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والا نہیں ہے اللہ ماکانہ بن عبد اللہ بن عمر ہاں عبداللہ بن امر کی روایتیں مجھ سے کبھی کبھی تجاوز کر جاتی ہیں اس کی وجہ بھی خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حرا بیان کرتے ہیں کہ یک تبو الق تبو کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں سرکار کی باتیں اور میں لکھتا نہیں ہوں صرف یاد رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جو لکھ لیتے ہیں ان کی دیکھیں تعداد بھی بڑھ گئی روایتوں کی اور ان کی یادداشت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک بات سامنے آئی اچھا جی اب ہم آگے چلیں گے اسی بات سے متعلق روایتوں کا سلسلہ جاری ہے اور حد یاب ن سلیمان اور حد حد سن ابن وحب قول اخبرانی یونس ان ابن شہاب ان عبید اللہ ابن عبداللہ ان ابن عباس قول لما اشتد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعوہو یہ بڑی مدب اہم اور بڑی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سننے والی خصوصی توجہ کے ساتھ سننے والی روایت ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ, کا درد شدت اختیار کر گیا لم جب شدت اختیار کر گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد تھا وہ جب بڑھ گیا تو قول بھی کتابن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی کاغذ لاؤ اک تب لکھ لا پول بادہ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں جسے دیکھ کر تم بعد میں گمراہ نہ ہو سکو تم تمہارے گمراہ ہونے کا چانس ختم ہو جائے قال عمر حضرت عمر نے فرمایا اندی صلی اللہ علیہ الوجع حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درد کا غلبہ ہے وعندنا کتاب اللہ حسبنا اور کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے اس کیفیت میں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی تکلیف نہیں دینا چاہتے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ درد کی شدت میں ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں ہم سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم سے لکھوائیں گے نہیں اس وقت اس وقت سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم کا اکرام اس میں ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آرام کرنے دیں ٹھیک ہے جناب تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا فخت اس میں اختلاف رائے ہوا قصر اللغ اور بہت اختلاف رائے ہوا آ, قول, جب کچھ گفتگو زیادہ آواز سے ہونے لگی تو سرکار نے شاید فرمایا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ولا انی اطا نازر یہاں اتنی زور سے گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے سرکار نے منع کر دیا کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں یہاں آپ جو ہے وہ اس طرح شور نہ کریں ظاہر ہے اس وقت کیفیت ایسی تھی جا ابن عباس حضرت ابن عباس تشریف لائے یقول ان نر گلر رضی ماں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا کتابی تو حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے کہ بے شک سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی یعنی ہمیں اتنا چھوڑ نہیں کرنا ہمیں اتنی گفتگو میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے تھی آپس میں اختلاف رائے کے حوالے سے اور اس طرح ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بظاہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہمیں وہ تکلیف انہیں نہیں پہنچانی چاہیے تھی تو جناب ہم کچھ توجیحات سے بات کریں گے کہ حضرت عمر نے ایسا کیوں کہا تو اور بزرگوں نے اس بارے میں کیا کیا لکھا ہے اس پر گفتگو ہوگی بڑی امپورٹنٹ روایت ہے شیعوں نے اس کے اوپر بڑا کلام کیا کہ جی حضرت علی کے بارے میں لکھنا تھا سرکار کو اب آپ مطلب ان کی جہالت دیکھیں سب سے پہلے تو ان کی جہالت کا مظاہرہ سنیں کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ اسلام ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے جو بھی علم کی بات ہے جو بھی تبلیغ کی بات ہے جو بھی حکمت کی بات ہے سرکار نے بتائی ہے اور اگر پیپر نہیں دیا یا پیش نہیں کیا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبانی طور پر ارشاد فرما سکتے تھے اگر کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ٹھیک ہے نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی جو ہے وہ مسئلہ مان لیجئے جلال تھا تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ جلال بھی تھا تو جلال بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حق بیان کرنے میں آپ کو روکنے والا نہیں ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہی ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے ہمیشہ حق نہیں ہے تو میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ لیٹ از جی سوری یہ ٹرانسلیٹ کس چیز کی میں نے نہیں کی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بٹ پر حدیب اچھا بارس جی جی جی تو میں درد یہیں سے آغاز کروں گا ان شاء اللہ ہم گفتگو میں گفتگو جاری ہے ہماری ان شاء اللہ اچھا اب دیکھیے گا میری آواز میں کچھ بہتری آئی پہلے سے اب آواز میں کچھ بہتری آئی جا رہے سائیں بھائی یہ بتا دیں یعنی اب میں دیکھیے اب آواز ٹھیک ہے میں یہ کراچی والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کافی بہتر ہے پہلے سے پڑ گیا میں نے وہ چارجنگ پہ لگایا تھا اس کو ابو چارجر میں نے نکال دیا تو یہ چارجر کا ایشو یہاں بھی ہے آواز ہلکی ہو جاتی ہے میرا خیال ہے نا جی بڑی مہربانی تو میں بھی بڑی تکلیف میں تھا اور اب وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے ٹھیک ہے نا اس کا پہلا مصرا اب لو ہو رہی ہے بٹ ٹھیک ہے لو اس لیے ہو رہی ہے کہ میں پوزیشن میں جا رہا والے سو رہے ہیں حضرت اللہ سبحان کیا بات وائس از اوکے اچھا غرض ہم نے یہ روایت سن لی ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ شاء ایک بج کر تین منٹ ہمارے ہاں پاکستان میں ہو گیا ہے اللہ صاحب موجود ہیں انشاءاللہ تو گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور اس پر سلام بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ اور ہمارا باپ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا ہے اگلا باپ باب العلم والعزتی بل ہے تو انشاءاللہ شاء گفتگو جاری ہے اور اگلے چند دنوں بعد ہمارا کتاب العلم کا چیپٹر بھی ختم ہونے والا ہے اور پھر ہم کتاب الزو کی طرف آئیں گے ان شاء اللہ چند روایتیں باقی ہیں الحمد رب العالمین بارک اللہ تو جناب سحان اللہ ویئر از شریر بچہ شریر بچہ جناب ایوری پرسن ہیئر مطلب ناٹ ایوری پرسن اکثر کہنا چاہیے ہو مجھے بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے اللہ صاحب موجود ہے ہمارے درمیان اللہ وقت صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی شفقت فرمائے مائک پر تشریف لایا کریں ہماری اصلاح فرمایا کریں اور کرم نوازی فرمایا کریں آج کیونکہ درس تھوڑا تاخیر سے شروع ہوا روم ہمارا بارہ بجے کے بعد اوپن ہوا تھا اور پھر ہم نے ناچ سنی تھی الحمدللہ اللہ رب العالم اس لیے درخت کچھ مختصر رہا ہے آج ان شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے کل ہوگا انشاءاللہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور اس, اس روایت کی جو آج آپ نے سنی ہے ہم چاہیں گے کہ کل تفصیلی توجیحات آپ کی خدمت سے پیش کروں میں نے کوشش کی ہے کہ ترجمے کے دوران اس طرح کے الفاظ سے ترجمہ کیا جائے کہ جو اس کی معنویت اور اس کے صحیح مفہوم کو بھی آپ حضرات تک پیش کریں سبحان اللہ الحمد لحان اللہ عبیم ماشاء اہل سنت وجہ بھائی ان شاء اللہ ان شاء اللہ آئی انشاء اللہ اللہ ڈزنٹ میٹر اللہ اور آج اور اگلے مزید چند دن میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سکھانے کا سلسلہ بھی رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے اب آپ نے ہینڈ کر دی میں گزار ہوں آپ کا مچ اور ڈیز منتھ مطلب یہ فائنلائز نہیں ہے ویسے ہی میں نے ٹرائی کیے چند مہینوں میں انشاءاللہ اور کیا کروں فیاض بھائی فاروق بھائی ہیں اور علامہ صاحب بھی ہیں علامہ صاحب آپ بھی شفقت فرمائیے گا اور اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں سوارا جوابات کا سلسلہ ہے لسنت بھائی آپ بھی چاہیں تشریف لائیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ Uh, Ahl Sunnah bro Inshallah After few couple of weeks Inshallah uh, There will be Dars-e-Hateesh uh, And Dars-e-Quran Inshallah In English as well And questions as well Keep coming brother And uh, there are some brothers Who can speak English very well My English is also very not very good So Anyway Cholo sammhi te aagahi ho si So Adrat MashaAllah sahab Subhan آپ کے درس میں ماشاءاللہ بیٹھنے اور سننے میں بڑی لذت الحمدللہ للہ ہے اور بڑی دلچسپی سے جو ہے وہ الحمد سننے کا دل بھی کرتا ہے اور ایک ذوق پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا اندازے بیاں سبحان اللہ حضرت ابھی ایک سوال ہے میں ایک منٹ ریکارڈنگ بھی لگا لوں یہ کسی کو میں نے سنانا ہے حضرت کچھ اس متعلق بتائیں کہ ایک شخص ہے میری آواز آ ہے مفتی صاحب آپ تک جی جزاک اللہ اچھا مفتی صاحب کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں جو ہے وہ مسجد کی دیکھ بھال وغیرہ کرتا ہے کمیٹی میں بھی نہیں ہے اور اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ کچھ نمازی بھی آ جائیں اور ادھر مدرسے میں ساتھ ہیلپ کرتا ہے سیکورٹی وغیرہ مسجد کی کرتا ہے اور اس میں بچوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ ہیلپ وغیرہ بھی کرتا ہے اور بچوں کو یعنی کہ ان کا دل لگانے کے لیے آ, یعنی کہ کچھ اس طرح ان کو ادھر لے گیا فٹ بال کے لیے یا ادھر ادھر تو یعنی کہ ان کو ایک انٹرٹینمنٹ رکھتا ہے بچوں کے لیے اور مسجد کے ادھر یعنی کہ تھوڑے بہت ادھر ادھر کے معاملات اور نمازیوں سے تعلقات وغیرہ ادھر ادھر تو وہ شخص کلیکشن وغیرہ بھی کرتا ہے تو کلیکشن میں سے بھی وہ خود ہی حصہ اگر مثلاً یہ سمجھ کے رکھ لے کہ یار میں بھی تو جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہوں نا تو اتنا میرا وقت صرف ہوتا ہے تو میرا گاڑی کا پٹرول بھی لگتا ہے میں بچوں کو بھی لے جاتا ہوں تاکہ ان کا میری نیت یہی ہے کہ مسجد میں ان کا لگاؤ لگے تو اگر وہ یہ نیت رکھ کے کرتا ہے تو اس متعلق آپ بتائیں یا مسجد کے چندے میں سے اگر کوئی شخص ایسے پیسے خود ہی اپنی اپنے ذہنی کہ بھائی نہیں میرا بھی وقت لگا ہے تو میں نے بھی ٹائم دیا ہے تو خود ہی رکھ لے حالانکہ کمیٹی والے اس کو یعنی کہ جو ایک تھرو دی چینل جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے نہ دیں اس کی ایک ویج لگی ہوئی ہے اس ویج سے زیادہ وہ خود ہی آٹو یعنی کہ وہ کلیکشن وغیرہ کر کے رکھ لیتا ہے تو اس متعلق میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی لگا لیتا ہوں اپنے محبال وغیرہ سے تو آپ اس دھیان کہ مسجد کے چندے کا مال کھانا مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر پیسہ کرنا اور اس کا غلط استعمال کرنا کیسا ہے السلام علیکم اور اگر یہ بھی سوچنا کہ یار مطلب کمیٹی والوں کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ بھئی ظاہر میرا وقت لگتا ہے تو وہ اس سوچ تک نہیں جاتے کہ بھی فیوچر میں یہ بچے یا جتنی بھی میں لوگوں پہ کوششیں کرتا ہوں مسجد کو آباد کرنے کے لیے میں وقت دیتا ہوں تو اگر میں کام کروں گا تو ظاہر یہ وقت نہیں دے سکوں گا اور مسجد آباد نہیں ہو سکے گی اور کمیٹی والوں کی اس طرف زین ہی نہیں ہے وہ ایک علم کی کمی بھی ہے اور ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ایک شخص تو میں خود ہی کلیکشن کر کے اس میں سے اتنے اپنے حساب سے پیسے رکھ لیا کروں تو ایسا کرنا کیسا ہے السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب آپ کی آواز سے محروم رہے ہیں دوبارہ ادرت کوشش کریں یا وہ مائک کی تار وغیرہ لائیں یا وہ بعض اوقات مائک کی سیٹنگ میں بھی وہ ہو جاتی تبدیلی بعض اوقات خود ہی ہو جاتی اس میں چیک کر لیں دوبارہ حضرت ٹرائی کریں السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ آواز آئی میری آپ کی پہر بھائی آواز آئی بھائی جان جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ بہت شکریہ فاروق بھائی میں نے آپ کا سوال مکمل توجہ سے سننے کی کوشش کی باوجود اس کے صرف ایک حصہ میں اس کا نہیں سمجھ پایا اس کی وضاحت کیجئے گا وہ صاحب بچوں کی تربیت کا سامان کرتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں تو وہ رقم جو ہے وہ کہاں سے وصول کرتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ انہیں جو رقم ملتی ہے وہ رقم کون سی ہے مسجد کی رقم ہے مسجد کے چندے کی رقم ہے یا وہ اپنے لیے کہہ کر کولیکشن کرتے ہیں یا کس طرح ان کا معاملہ ہوتا ہے یہ تھوڑی وضاحت کر دیں پھر میں آپ کو اس کا جواب عرض کرتا ہوں آپ تشریف لائیں فراز ہے آپ اور ایزی بھائی ان کا سوال مکمل ہو جائے سمجھ نہیں پایا چندے کی رقم ہوتی ہے مسجد کے لیے کلیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب مسجد کے لیے کلیکشن کرتے ہیں اور تو وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے حال بتا وہ ایک کام کر سکتے ان کے لیے بچت کی ایک صورت یہ نکل سکتی ہے کہ وہ مسجد کی انتظامیہ سے ادارہ کرنے اور مسجد کی انتظامیہ مسجد کی بہتری سمجھتے ہوئے اگر واقعی سمجھتی ہے کہ ان کا کام بہتر ہے یہ اچھی تربیت کر رہے ہیں یہ اچھے استاد ہیں دینی جو ہے وہ تعلیمات بچوں تک مطلب پہنچا رہے ہیں اللہ تو اگر مسجد انتظامیہ بہتر سمجھے تو ان سے اجارہ کر لے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لے اور ان کو ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ مسجد کے چندے سے انہیں دیا جا سکتا ہے لیکن اس چندے سے کہ جو مسجد کے عمومی استعمال کے لیے ہے اگر کسی نے مثلا رقم دی ہے خاص طور پہ اس لیے کہ مسجد کا وزوخانہ بنوایا جائے یا مسجد کی آرائش کی جائے یا یہ کہ مسجد میں پنکھے لگوائے جائیں تو اس چندے کی رقم سے یہ اخراجات نہیں ہو سکتے جو عمومی اخراجات کے لیے عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ مسجد کے فائدے کی کسی کام میں بھی چندہ خرچ ہو جائے تو اس رقم سے ان صاحب کی خدمت کی جا سکتی ہے انہیں دیا جا سکتا ہے جبکہ ان کا یہ معاملہ مسجد انتظامیہ سے طے ہو چکا ہو اگر وہ خود اکیلے ہی رکھ لیتے ہیں تو غلط بات ہے انتظامیہ ان سے تعاون کرتی ہے پھر بھی وہ اپنے طور پر رقم چندے سے رکھ لیتے ہیں جی وہ غلط کرتے ہیں وہ بالکل گناہگار ہیں اور انہیں توبہ کرنی چاہیے ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مسجد کی چندے کی رقم کھائیں وہ چندے کی رقم ہے انہیں اس بات وہ اس بات کے جو ہے وہ آ, انہیں اس بات کا شرعی طور پہ حکم ہے کہ وہ فوری طور پہ جتنی بھی رقم ان کے پاس آئی ہے چندے کی مرض میں وہ مسجد انتظامیہ کو دیانتداری کے ساتھ جمع کرے ٹھیک ہے جناب اچھا جی بہت شکریہ تشریف Thanks very much. I just want to say one thing. Listen you dirty Pakistani bastards. We're going to bomb you back to the Stone Age. You are master. You are son of the bitch. Asalaamu As Alaikum sir. Asalaamu Alaikum. My voice is here. Asalaamu Alaikum. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا آج کل پاکستان میں جہاد کا بول بالا ہے اور وہابیوں اور دیوبندیوں نے جہاد جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے اس سلسلے میں, میں میں نے ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ لوگ جو ہے ماسک پہن کر ماسک پہن کر اور یا منہ پہ وہ ڈھاٹا باندھ کے جہاد کر رہے ہیں تو کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا غزوہ ہوا ہے جس میں مسلمانوں نے جہاد کیا ہے منہ پہ کپڑا باندھ کر یا ماسک پہن یا سابع رسول نے کوئی ایسا جہاد کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ جہاد جو ہے منہ پہ کپڑا باندھ کے کیا جا سکتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو یہ کتے جو ہیں دیوبندی اور وہابی یہ بدا نہیں کر رہے پلیز ذرا اس کی صحیح کر دیں السلام علیکم جی بہت شکریہ فیاض اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آپ کا سوال ہی دراصل جواب تھا میں حاضر ہوا دروش پڑھیے اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی ماشاء اللہ جب بچے ہوں تو یہ ہوتا ہے ماشاء اللہ اصل میں ہم چلی گئی ہیں یہ سب سے ہمارے ہیں اور یہ اٹھنا سوتے ہیں جی جی بھائی तो اچھا جی آپ نے تو کچھ جواب دیا ماشاء اللہ اور آپ کا سوال ہی جواب تھا یہ واقعی بڑے غلط لوگ ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا نہیں ابھی میرا ابھی میری گود میں بیٹھ گیا ہے یہ ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے آپ کا بےچارا پڑھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے جو بھی ہے تو آپ اگر آپ گفتگو جاری رکھیے میں آپ کے ساتھ ان شاء اللہ تو بسم اللہ رحمٰن ایسی بھائی آئے فراز مزید بھائی असलकम वरहत ला वरकत एज एडवाई भाई अगर एडमिन का ये हाल होगा तो फिर हम जैसे लोग कहाँ जायेंगे अगर एडमिन का ये हाल होगा तो फिर हम जैसे लोग कहाँ जायेंगे जनाब आपकी आवाज़ कंटिन्यूसली ब्रेक है सब लोग लिख भी रहे वाइफ ब्रेक वाइफ ब्रेक लेकिन आपको क्या दरत? आप ठहरे इस रूम के एडमिन آپ نے جناب نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا ٹیکس میں بائیس بریک لکھا جا رہا ہے تو آپ شہنشاہ آدمی ہے جناب آپ کی مرضی آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ کی مرضی جناب دوبارہ تشریف لائیے حضور اور اپنا سوال ریپیٹ کریں آپ کی آواز بہت بریک ہے بات اوقات ویسے میں سوچتا ہوں کہ یو ایس اے میں یو کے میں یورپ میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں یار اچھا سا انٹرنیٹ تک یوز نہیں لے سکتے اچھا سا کنیکشن تک نہیں لے سکتے تو پھر وہ میرے لیے لیپ ٹاپ کیا بھیجیں گے آ جائیں جناب تو شیخلا اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بھائی آپ نے بھی سوال نہیں کیا جواب دیا ہے اور آپ بھی کے سوال میں جواب ہیں بالکل صحیح بات ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں وہ یقیناً بہت بلند ہیں اور ہمیں اس بات کا اعتراض ہونا چاہیے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ کا رسول اور کائنات کی سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب شخصیت مانتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان شانوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ہر عیب ہر نقص ہر برائی ہر کمی سے بری مانا جائے ٹھیک ہے جناب تشریف لائیے آپ حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے میری آپ کو وائس اوکے میری چلیں ٹھیک ہے جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بدعت کی تعریف اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یہ بتا دیں اور نمبر دو سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو, جو کہ آج کل ذکر والی نعت اسٹارٹ ہوئی ہیں تو یہ ان ایسی نعت خوانیاں اور ایسی محافل میں شکت شرکت کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی سوال یہ ہے کہ کتنے سال کا بچہ جو ہے چھوٹا بچہ مسجد میں لے جا سکتے ہیں کتنے سال کا جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم جی بڑی معذرت چاہوں گا وہ اصل میں آ, ہمارا بیٹا اٹھ گیا ہے اور اتفاق سے میں نے درد کے دوران ہماری بیگم کو ان کے والدہ نے بلا لیا تھا وہ کریبی رہتی ہوں وہاں چلی گئی تھی وہ بچوں کے ساتھ تو میں انہیں فون کر کے بلوا رہا ہوں تاکہ اس کو لے لیں تو بالکل سنی ٹائگر بھائی نے صحیح لکھا ہے ان میں بدت کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کے ٹیونس بھائی اور آپ کے اگلے سوال کے بارے میں بھی ان مجھے تھوڑی سی مطلب ڈسٹربینس ہے تو آپ پانچ سات منٹ آپس میں گپتو رکھیں میں ذرا یہ بچے کا انتظام کر دوں اور بے رہا ہے پلیز بڑی معذرت کے ساتھ میں بڑا شرمندہ ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب تو اپنے کیا نام ہے سنی ٹائیگر بھائی آپ آ جائیں مائک پر اور کچھ اپنے متعلق بتائیں آپ کب سوئے کب جاگے جب جاگے ہوا سویرا آپ کا تو اور ابھی آپ میرے خیال میں تیاریاں کر رہے ہوں گے اپنے روزگار کی طرف جانے کے لیے دیا کمانے کے لیے سوانا بھائی آتے ہیں رات کو آتے ہیں تو میں ابھی نیوز پا رہا تھا ماشاءاللہ ہماری جو پاک فوج ہے کافی حد تک انہوں نے جناب یہ آپریشن کر رہی ہے ان واقعوں کی بندیوں کا کافی حد تک ان کو مارا ہے اور ابھی پشاور میں بھی آج کل بن پھر کوئی دھماکے ہوئے ہیں بس اللہ تعالی حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی ان واقعوں کی سے تو بھی کوئی لیجنڈ پتہ نہیں کیا نام تھا بھائی سوال کر رہے تھے تو ہوتا اصل میں یہی ہے بھائی واقعی سوچ تو عام انسان تو یہی سوچتا ہے کہ یار ایک بندہ اپنے جس نے تھوڑا سا بھی کسی انسان کوئی اگر عقل مند اور باشعور انسان کو تو کوئی تھوڑا سا بھی احسان کر دے کوئی مدد ہو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کوئی دو چار دن اکٹھا رہنا سہنا نصیب ہو جائے کہیں بھی ایسا تو وہ اس کے متعلق برائی نہیں بیان کر سکتا اللہ اک تو یہ لوگ دیکھیں سرکار علیہ اصلاۃ السلام کے متعلق اور اکا علیہ اصلاۃ السلام کو چھوڑ کر یہ ربطع کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ کتنے نازیب الفاظ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں ماض اللہ کتنی گساخی کی ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ کو جھوٹا انہوں نے مازء اللہ قرار دیا اور کیا کچھ لکھا تو جہاں تک میرا یہ تو مفتی صاحب اپنے علمی حوالے سے جواب دیں گے میرے حوالے جو ہے اپنے کے اپنا ہر انسان کا ایک اپنا اپینین بھی ہوتا ہے میرے حساب سے تو یہی ہے کہ زارہ انسان جب ان کے ساتھ ایسے لوگوں کی بری صحبت میں ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ تو پھر وہ جو جو وہ رنگ ہے اس رنگ میں گلتا جاتا ہے انسان آہستہ آہستہ اور جب انسان زارہ وہ بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح ہے اس طرح ہے کسی نے ایک بات بھی ایک ہی گساخی پر بھی یقین کر لیا تو زارہ بدبخت ہو گیا وہ تو پھر وہ بدبختی اس کا مقدر ہو جاتی ہے یہ میرے حساب سے مقدر کی بھی بات ہے کسی کے مقدر میں سرکار علیہ السلاط والسلام کا میلاد منانا ہے اور کسی کے مقدر میں جناب سرکار علیہ السلاط السلام کی شان کے متعلق نازیب الفاظ کہنا ہے تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بھی بات ہے کسی کو اچھا خاصا سمجھایا بھی جائے سب کچھ اور ہر قسم کے حوالے دیے بھی جائیں مگر وہ جس کے مقدر میں نہیں ماننا تو وہ نہیں مانے گا جتنا مرضی آپ زور لگا لیں اور جس کے مقدر میں ہے تو وہ الحمدللہ سب کچھ کرتے ہیں تو خیر آ جائیں اپنا ایزی میرے خیال میں نام ہے کیا نام ہے ایزی بھائی کو اچھا سا کمپیوٹر لے لیں کیوں بستی کرواتے ہیں کراچی والوں سے جناب ادھر کی لائٹ بھی نہیں آتی تو وہ دیکھیے جمپ کر جاتے تو کیوں بےتی کرواتے ہیں کہ تھوڑے سے لگا لیں کوئی اچھا نیٹ لگوا لیں نیٹ تو میرے خیال میں اچھا ہی ہوتا ہے یہاں یورپ اور امریکہ وغیرہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے گلبن کمپیوٹر کا بھی ہوتا ہے اور کمپیوٹر کوئی ایسا آ, کوئی وائرس آ جائے کوئی ایسے گھر بچے وغیرہ اکثر وہ کھیلتے ہیں کوئی ایسی وائرس آ جاتے ہیں یا کوئی سلو ہو جاتے ہیں کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ویسے نیٹ میں کوئی ایسا میرے خیال نہیں ہوتا نیٹ تو ٹھیک ہی ہوتا ہے. جی جی وہی نا وائرس وغیرہ یا کوئی ایسی خرابی ہو جاتی تو یہ تب ہوتا ہے ویسے اچھا کمپیوٹر ہو تو یہ پھر کوئی نہیں مسئلہ ہوتا ٹھیک ٹھاک اسپیڈ آتی ہے تو آ جائیں یزیب بھائی السلام علیکم سلام علیکم بھائی آ جائیں مائک پر آ جائیں بھائی آ جائیں مائک پر میرے بھائی مائک پر آ جائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں آسی بھائی یہ بھی آپ سے وہ دل لگی کر رہے تھے میں بھی احسان بھائی بھی کوئی بات نہیں بھائی اگر وہ اگر کوئی ایسا ڈسٹربینس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے ظاہر بعض اوقات یہاں کے بھی سرور ڈاؤن ہو ہی جاتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی بس یہ احسان بھائی کی دل لگی ہوتی ہے اور وعلیکم السلام جبل نور بھائی کیسے ہیں آپ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں اللہ انہیں صحت طور پر ایک اور بھی بھائی ہمارے روم میں آتے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے ان کی والدہ کی صحت نہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو بھی صحت فرمائے تو یہ تو بھائی یہ تو شروع سے ہی سلسلہ ہے جب سے دنیا بنی ہے آپ دیکھ لیں کہ مختصر یعنی کہ سمپل سا یہ سادی سی مثال ہے کہ ابو جہل وغیرہ اور یہ جتنے کفار تھے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے موجود دیکھے تو پھر بھی دیکھیں کہ انہوں نے نہیں ماننا تھا تو یہ تو ایسا سلسلہ ہے اچھائی اور برائی ہے تو بس اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے مقدر اچھے رہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے مقدر بھی اچھے رہیں یہ تو میرے خیال میں اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ابھی بھی آپ لوگ دیکھ لیں میں کئی ایسے اپنی زندگی میں بھی واقعات دیکھے پاکستان میں ہوتا تھا تو ہمارے گھر کے قریب ایک شخص تھا تو وہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ قرآن نہ اس کی اداری نہ کوئی اچھی اس میں بات تو جناب حالانکہ وہ نماز کا بھی من کرتا کہتا تھا نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز کا کہیں ذکر نہیں ہے اور یہ ایسے کئی معاملات تھے اس کے کفریت تھے معاملات کئی بہت تو قائد خراب تھے مگر اچھے خاصے ہمارے جو ہے لوگ تھے مسلمان اس کے مرید ہوئے ہوئے تھے اور اس کو چھوڑے آپ کئی ایسے دیکھ لیں یو ٹیوب پہ دیکھ لیں جناب وہ بابا جی نہ نہیں ہے میرے خیال میں کافی عرصے سے ان کے بال دیکھ لیں کیا حالت ہے ان پہ اگر غسل فرض ہوا ہوگا تو وہ بھی نہیں ان کا غسل بھی نہیں اترا گسل ہوا ہی نہیں تو دیکھ لیں ان کے بھی کتنے مرید بنے چاہنے والے بنے ہی ہوئے تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بس ہے وہ گوہر شاہی دیکھنے جس نے وہ کہا تھا چاند میں میری تصویر ہے میں جو ہے وہ ایسا سلسلہ تو اس کے بھی دیکھیں لوگ پیچھے چل ہی پڑے تھے اور اور بھی یو یوٹیوب میں ملتانی کوئی بندے کا لگایا ہوا کسی نے اس کی آڈیوز وغیرہ تو اس کا بھی کہا گیا تھا اس نے بھی دیکھنے کدائی کا بھی دعویٰ کیا نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور اللہ سواوک رام کو کیا کیسے کیسے اس نے جو ہے وہ کلیمات بکے، بکواس کیے مگر اس کے بھی چاہنے والے پیدا ہوئے گئے تو یہ تو سرکار ایسا تو سلسلہ ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بس اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے ہمارے مقدر اچھے کرے ہماری ہمارے اہل ویل اولاد کے آنے والے دعافیت کی کرتے رہنا چاہیے تو یہ بس اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے یہ ڈر ہی لگتا ہے یہ بڑی بس یہ دنیا کے ایسے ہی ہے معاملات کہ اچھے خاصے دیکھتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے بھائی دیکھیں کیسے کیسے برے عقائد رکھنے والوں کے لوگ پیچھے پڑ جاتے تو جناب سنی جنابر صاحب آ سنی ٹائیگر صاحب سے میں بڑی التجا کروں گا آج جانا التجا کروں گا کہ جناب ہمارے ایزی بھائی اور جتنے بھی اور بھائی آتے ہیں تو آپ ان کی دلجوئی کریں جناب کوئی بات نہیں اگر ان کے وہ وائس بریک ہو رہی ہے ذرا بےچارے کا اپنا کوئی کسور تو نہیں ہے نا یہ ایسے ہو ہی جاتے ہیں معاملات تو آ جائیں جی ٹائیگر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم مفتی صاحب آپ ہیں روم میں مفتی صاحب آپ روم میں ہیں مفتی صاحب ہیں گے جی اچھا حضرت میرا سوال یہ تھا جیسے ہم جیسے تحریمہ امام جب کہتے ہیں امام جب اپنا روکو میں جاتے ہیں اس وقت اگر جو ہے وہ مختدی نماز میں شامل ہوتا ہے اور نیت باندھ کے سلام اسلام السلام علیکم اپنا نیت باندھ کر اللہ کہہ کر ابھی نیت اپنا ہاتھ باندھتا ہی ہے کہ امام جو ہے وہ رقو میں چلا جاتا ہے اب اس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر ہے امام کے رکو سے کھڑے ہونے میں تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت وہ کیا سنا پڑھ سکتا ہے امام اگر رکو میں ہو تو کیا جو مقتدی ہے اس کو معلوم ہے امام جو ہے تین دفعہ سمانہ ربیعین کہے گا اس وقت تک میں سنا پڑھ لوں گا تو کیا اس کو صنا پڑھنی چاہیے یا اس کے ساتھ فورن جو ہے وہ امام کے ساتھ رخو میں چلا جانا چاہیے اس کی اجازت ہے اس کو ثنا پڑھنے کی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر مقتدی ایسی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے جو جہری, جہری نماز ہے تو اس میں اگر امام قرآد کر رہا ہے تو کیا مقتدی پہلی رکعت میں پیچھے بعد میں, میں شامل ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ ثنا اور تاؤز اور تسمی پڑھ سکتا ہے مقتدی اس کا جواب بتا فرما اور دوسری بات باقی رہی ایزیڈ بھائی بھائی آپ کی تو میرے بھائی میرے چاند میرے پپو میرے मेरे من میرے گڈو میرے بھائی میں نے آپ سے صرف مذاق میں کہا تھا کہ یورپ والوں کے ऐसा ایسا تھکا ہوا اور ایسا جو ہے ہاں میرے موتی چور کے لڈو میرے بھائی یہ یورپ والوں کے پاس ایسے تھکا ہوا انٹرنیٹ ہے اور ایسے تھکے کمپیوٹر ہے یہ تو میں سارے روم کو بولتا ہوں میرے بھائی صرف میں نے آپ کو تو نہیں سارے روم کو بولا سارے روم میں جبرے نور بھائی بھی آ آپ کے فاروق بھائی بھی آ گئے خاص طور پر سمانا بھائی آ گئے جو جو میرے بھائی مجھے لیپ ٹاپ نہیں بیچتے سارے کے سارے لوگ آ گئے اس میں ٹھیک ہے تو آپ اتنا دل پہ نہ لیا کریں دل تھوڑا بڑا رکھے دیکھیے اللہ صاحب مسکرا رہے وہی بات پہ تو یا مذاق کو مذاق سمجھا کرو اس کے اپ, اپنے دل پہ نہ لے جایا کرو اور ویسے بھی جو یہ دل کا معاملہ یہ بہت نازک ہوتا ہے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے ہر چیز دل پہ لے جاؤ گے نا میرے بھائی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی اب مجھ سے پوچھو میں کس طرح سروائو کر رہا ہوں میں اپنے گھر میں میں اپنی بچوں کی والدہ کی کتنی باتیں دن بھر میں سنتا ہوں لیکن میں دل پہ لے کر نہیں جاتا جتنی مرضی ہے وہ سناتی ہے لیکن میں دل پہ لے کر نہیں جاتا اگر میں دل پہ لے جاؤں ہر ایک کی بات تو میرا تو زندہ رہنا دو بار ہو جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ حساس ہونا بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے اتنا حساس ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اپنی زندگی کو ہنس کھیل کے اور پیار محبت سے گزارے میری جان میرے چنو مننو میرے گڈو میرے موتی چور کے لڈو تو آ جائیں حضرت تشریف لائیے السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالیٰ جزاک اللہ میں بہت دیر سے گپتو کو سن رہا تھا ماشاءاللہ اللہ جب سے بات ہو رہی ہے تو ایزی بھائی اور فاروخ بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی تو ان کے لیے ایک خاص شیر کا مصرعہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے تو ان میں عقل ہوتی ہی نہیں ہے شیطان ان کے ذہنوں پہ سوار ہوتا ہے نفس کے پکے مرید اور غلام ہوتے ہیں اور شیطان کے پکے اور سچے پیروکار ہوتے ہیں تو انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کہاں نظر آئیں یہ تو نفس کے غلام ہے ان کی تو نوکریاں چھوٹ جائیں گی اگر تھانوی کو کافر کہہ دیا انہیں تو قاسم نانوتوی کو برا کہنے پر مدرسے سے نکال دیا جائے گا جہاں سے ان کا جو ہے وہ پیٹ وابستہ ہے تو ایکچولی یہ لوگ مطلب پیٹ کے لیے کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا دین اپنا مذہب اپنا مسلک اپنا مقصد سب دین نہیں بلکہ پیٹ بنا رکھا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کا جو کچھ بھی ہے وہ ان کا پیٹ ہے آج کل کے جو ہے یہ انہیں اخبس یا خباسا کے پیچھے پیچھے ہیں اور پیچھے پیچھے ہی اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہوئے موٹی گردن والے گنجے اور چھوٹے بھائی کی جو ہے وہ پائجامہ اور بڑے بھائی کی جو ہے وہ کرتا پہننے والے یہ میں معذ اللہ سنت کا مذاق نہیں اڑا رہا اللہ عا فرمائے بے شک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقۂ کار ہے وہ ہمارے ہمارا شرض جان ہے ہمیں دل و جان سے پیارا ہے اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں لیکن ان کا انداز جو ہے وہ سرکار کی پیروی میں نہیں ہے بلکہ یہ تھانوی کی پیروی کرتے ہیں جس طرح یہ شریعت محمد ہی نہیں بلکہ وطیہ جی بالکل اور اللہ تبارک وطالیہ نے ان کے ناپاک ارادوں کو نصف الابود فرمایا ہے اور بے شک سرکار کی شریعت تا قیام قیامت قائم رہے گی انشاءاللہ جی بے شک اللہ کی لانت ہو ان سب پر لیجنڈ بھائی جزاک اللہ تو میرے میرے کوششن کا جی میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں چلو بھائی دیکھیں پہلے خیر سوال تو پرانا آپ کا ہے تو بیدات نئی چیز کو کہتے ہیں ہر نئی چیز بدعت کہلائی جا سکتی ہے لیکن اسلام میں جس بداعت کو برا شمار کیا گیا ہے اس سے مراد وہ بدعات ہے کہ جو دین کی شکل کو بگاڑ دے مثلا اگر کوئی شخص معاذ اللہ ایک نیا عقیدہ اور ایک نیا نظریہ کہ جو اللہ اور اس کے کی رسول کی شانوں کے خلاف وہ گڑھے تو وہ بدعتی ہے وہ جہنمی ہے اگر کوئی نئی عبادت گڑھے کوئی نئی عبادت فرض اور واجب کی جو ہے وہ سمجھ لیجیے پیرائے میں لے کر آئے فرض اور واجب سمجھتے ہوئے یا فرض اور واجب ٹھہراتے ہوئے لے کر آئے نئی عبادت تو یقیناً وہ بدعاتی ہے اگر کوئی سنت کو ختم کرنے والا کوئی کام کرے تو یقیناً وہ بدعاتی ہے وہ گمراہ ہے وہ جہنمی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس سے دین کے حسن میں مزید اضافہ ہو رہا ہے یا جو دین کی اشاعت اور ترویج کا نیا طریقہ ہے جس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی بات مزید اچھے اور آسن طریقے سے آگے پہنچ رہی ہے مثلاً آپ میں سے ہر شخص اور خواہ کسی, مطلق, کسی فرقے کسی مذہب کسی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے آ, مائک کا استعمال کرتا ہے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتا ہے یقیناً یہ بدعت ہے لیکن اس بدعت سے دین میں کوئی جو ہے وہ اب بگاڑ پیدا نہیں ہوا خاص لاؤڈ اسپیکر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو لاؤڈ اسپیکر دین کی ترویج کا باعث ہوا تو اسے بدعت صحیح نہیں کہا جائے گا بری بدعت نہیں کہا جائے گا حضرت حضرت صاحبہ کے حوالے سے آپ نے وہ قول سنا ہوگا میں عمل بدعت حاضی یہ فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے غالباً فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے تو سابی جو کہ ستارے ہیں اور جن کی تعلیمات اور جن کے طریقے پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ منزل مقصود کو پا سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کتنی اچھی بدعوت ہے تو پتہ چلا کہ بدعت نعمت بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے تو سیئہ کے بارے میں تو سرکار نے فرما دیا کہ بھائی واٹ از ڈفرنس سنی اور وہاں جی, جی جی سموک بھائی سنی اور وہاں بہت مسلم اچھا جی ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ابھی ہم بداعت کی بات کر رہے تھے تو بداعت وہ ہے کہ جو اسلام کی شکل بگاڑے ہولیا بگاڑے تو یقیناً شیعہ بداتی ہیں انہوں نے دین کا ہولیا بگاڑنے کی سازش اور کوشش کی یقیناً وہاں بھی خبیص اللہ کے دشمن ہے اللہ کے رسول کے دشمن ہے اور بداتی ہیں یقیناً دیوبندی بداتی ہیں یقیناً جتنے بھی بد مذہب ہیں وہ سب بداتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی عقائد اور نظریات اور اپنے نام نہاد اکابرین کی باتوں کو دین سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اضافہ اور تبدیلی کی اور تحریف دین کے مرتکب ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیوں کے مرتکب ہوئے تو یہ لوگ بداتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جناب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا کہ جس نے دین میں کوئی اچھا کام شروع کیا من سن فل اسلامی سنتن ہر سنتن پلاََ اجرمن عام الا جس نے دین میں کوئی اچھا کام شروع کیا کسی اچھے کام کی ابتدا کی تو اسے اس اچھے کام کا اجر ملے گا ثواب ملے گا اور جتنے افراد اس اچھے کام پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا امن سنا فل اسلامی سنتن سے اور جس نے کوئی برا کام شروع کیا وزروحا وزروحا تو اس پر اس کا گناہ ہے اور جتنے لوگ و... و... من عامل اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں ان سب کا وزر ان سب کا بوجھ اس شخص پر آئے گا تو یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے تو اس پر ہم گفتگو کریں گے اللہ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ آخر میں ہمارے سنیتا بھائی کا سوال تھا تقبیر کے حوالے سے اور حوالے سے کہ جی سنا پڑھے یا نہ تو جناب سنا نہ پڑھے رخو میں چلا جائے سنا پڑھنا ویسے بھی واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ سنا پڑھتا ہے اور اس دوران اگر جو ہے وہ امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں قومے میں تو اس کی یہ رکعت فوٹ ہو جائے گی تو وہ ڈائریکٹ چلا جائے لیکن پڑھ سکتا ہے اس کو ممانعات نہیں ہے مطلب گناہ نہیں ہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن اسے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ رخو میں چلا جائے اور اپنی رکاوٹ بچانے کی فکر کرے اگلا سوال ان کا یا تو میں سمجھ نہیں پایا تھا اور اگر پورا سمجھ لیا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے دوسرے سوال کا اشارہ لکھ دیجیے کیونکہ یہ بات کافی ساری میں ہوئی ہے ٹھیک ہے جناب اور گپت گزاری ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آئیے اگلے سائن السلام علیکم و اللہ حضرت دو سوال ہیں یہ کسی نے سوال بھیجا ہے یہ نیچے کوئی بھائی سوال بھی لکھ رہے ہیں وٹ از ڈفرنس والا بھی اچھا یہ کسی نے سوال بھیجا ہے یہ اس کا میں وہی ذرا لمبا چورا ہے میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں کہ کسی شخص کی بیوی تھی اس نے وہ سمجھاتا تھا نہیں سنتی تھی پھر آخر کار اس نے کافی سمجھایا اور تین طلاقیں اس نے دے دیں تو اب کیا اس نے اس پر ظلم کیا یہی تھا سوال جی اگر میں سوال بھیجنے والے بھائی اگر اس میں کوئی خطا تو نہیں کس کو رپیٹ کر رہے ہیں بھائی میں حضرت ریپیٹ کر لوں اچھا معذرت معذرت اصل میں آسان رضا وہ آسان بھائی نہیں کہنا تو میں سمجھا آسان بھائی وہ معذرت ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو کافی سمجھایا اور وہ اس کی نہیں سنتی تھی مانتی بھی نہیں تھی جو وہ کہتا تھا اس پر عمل بھی نہیں کرتی تھی تو کافی سمجھانے کے بعد اس نے آخر کار اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دے دیں تو آیا کیا اس نے اپنی بیوی بی پر ظلم کیا یہی سوال ہے حضرت جس بھائی نے بھیجا ہے دوسرا حضرت اگر کوئی امام صاحب غلطی میں اثر کی نماز میں جو ہے وہ آواز کے ساتھ تلاوت کر دیں اور دُرانے تلاوت انہیں یاد آئے مثلا الحمدللہ شروع کر دیے اور درانے کچھ آیتوں کے بعد انہیں یاد آئے تھوڑی سی پڑی پھر یاد آیا کہ یہ تو اثر کی نماز ہے تو یعنی کہ آواز کے ساتھ تلاوت نہیں کرنی تو آہستہ آواز کے ساتھ کرنی تھی سیدھی گال بن جسے کہا جاتا ہے تو پھر انہیں کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اور, اور جو ہے ایک اور سوال تھا بھی میرے ذہن میں نہیں آیا تو ان بعد میں پوچھ لیتے ہیں اگر یاد آ گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم. میں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سب سے پہلے سوال کا مختصر جواب یہ کہ اگر انہوں نے تین آ ادا کر لیے ہیں مسلاً انت... السلام علیکم مفتی صاحب آپ کا مائک ڈراپ ہو گیا ہے تھوڑی سی آواز آپ کی کٹی اور پھر بالکل ہی مائنڈ ڈراپ ہو گیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ضرور جی میں مائفری کرتا ہوں حضرت وہ دوسرا جو تھا اس میں اگر کوئی امام صاحب اس طرح آواز کے ساتھ جہری جو غلبن جہری ہی کہا جاتا ہے اگر آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو پیچھے سے اب مقتدی کس طرح اشارہ دے کہ بھئی یہ جہری نہیں ہے یہ خاموشی والی ہے آہستہ آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو اس طرح اس میں وہ لقمہ کس طرح دیا جائے اور میں سمجھ گیا کہ اگر وہ اس طرح انہیں خود یاد آئے تو پھر سمجھدہ کرنا ہوگا مقتدی کے لیے کیسے رکما انہیں دینا پڑے گا السلام علیکم جی بہت شکریہ سوالا بھائی وہ سبحان اللہ کر دے سکتا ہے میں نے معلوم ہے میں نے ماشاء اللہ جزاک اللہ اچھا جی اصل میں سوانا بھائی آ بھی نہیں رہے نا کافی کئی دن ہو ان کو سنا نہیں تو ان کی یاد تازہ کر رہا تھا میں نے سجا صاحب کرے گا اور تین کلمات ادا کر لی ہیں اگر وہ الحمد للہ رب العالمین کہہ چکا ہے تو سجا صاحب کرے گا اور یاد دلانے کے لیے مختاری اللہ کا ہے یا جو بھی مطلب طریقۂ کار ہے اس کا اشارہ دے ہاتھ مارے زور سے خواتین کے لیے ہاتھ سے ہاتھ مارنے کا ہے مرد سبحان اللہ اللہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سبحان اللہ کہ دے جی جی جی بالکل ٹھیک ہے جناب سمجھ میں آ رہی ہے اب میں آؤں گا آپ کے پہلے سوال کی طرف لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ٹیکسٹ کو ہلانا ہوگا کہ آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے جی پلیز تھوڑا سا ٹیکسٹ کو آپ شفقت فرمائے جزاک اللہ بہت شکریہ جی جی تھینک یو تو جناب پہلے سوال کا جواب تھوڑا تفصیلی دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک اور تعالیٰ کے نزدیک یقیناً بے شک جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو ہے وہ طلاق ہے بادل حلال اطلاق سرکار نے فرمایا اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آخری حد تک نبھا کی کوشش کرتے رہیں اور صورت ایسی بنائی جائے کہ آپس میں مسئلہ حل ہو جائے آپس میں مسئلہ حل نہ ہو پائے تو گھر کے بڑے مسئلہ حل کرا دیں بہرحال حال کچھ بھی کر کے اگر ایک گھر الحمد آباد ہوا ہے تو اس کی آبادی ہی کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ آپس کے اندر دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ پا رہے ہوں تو شوہر کو بہرحال اس بات کی اجازت ہے کہ وہ طلاق دے کر اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے اور اگر عورت سمجھتی ہے کہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں تو عورت خلا کا تقاضا کر کے شوہر سے کھلا لے سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر طلاق دینے میں کوئی وجہ ہے اور وجہ عورت کی طرف سے ہے تو مرد نے اس پہ ظلم نہیں کیا اور اگر زیادتی پہلے بھی مرد کی طرف سے تھی اور طلاق دے کر بھی اس نے ہی زیادتی کا ارتکاب کیا تو یقیناً ظالم شوہر ہی ہے اور فاروق بھائی ایسی کسی بھی صورتحال کے اندر مکمل سوال اور مکمل تفصیلات معلوم کیے بغیر کسی پر حکم نہیں لگایا جا سکتا ہو سکتا ہے شوہر ظالم ہو ہو سکتا ہے شو, شوہر ظالم نہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مکمل سوال پر ہی مکمل جواب دیا جا سکے گا بڑی عنایت السلام علیکم اگلے بھائی کشید کیا ہے اللہ تعالیٰ وبرکاتہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا اس لیے میں نے مائک لیا ہے میری آواز اب آئی آپ کو بھیا بھائی معافی جاؤں گا میں سوال کا سمجھ میں آ گیا تھا میرے تو میں نے سوچا کہ اب نے مائک چھوڑی دیا ہے تب تو میں قبول کروں اور آپ کے اس سے پاسیاب رہوں ماشاءاللہ آپ کا سوال یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کسی یہودی اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے یہی سوال ہے نا آپ کا تو بے شک اس میں بچے کوئی قصور نہیں ہے ع سرکار سے اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پیدا ہو ذرا تھوڑی سی بات آواز آ رہی ہے بریک ہوئے بزیر یا نہیں کیوں بریک ہو رہی ہے آواز بریک ہونا بند کر دے آواز کیوں بریک ہو رہی ہے جناب اب ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں میں بتایا رہا تھا کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو اب وہ بڑا ہوتا ہے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ تبارک کا تعالی نے ہر انسان کو اقلی سلیم سے نوازا ہے اور ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد بالغ ہوتے ہوئے بالغ ہونے کی کیفیت نے اللہ تبارک و تعالی کی پہچان حاصل کرے اس کی دنیا میں آمد کا مقصد بھی عرفان الہی ہے ٹھیک رسول ہے عرفان قرآن ہے اللہ اور اس کی رسول جی میں عرض کر رہا ہوں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص کی ہر انسان کی وہ کہیں پیدا ہوا ہو یہودی کے پیدا ہوا عیسائی کے پیدا ہوا نصرانی مجوسی کہاں ہندو کہاں پیدا ہوا ہر انسان کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان حاصل کرے اللہ کی پہچان کرے اور صحیح دین کی طرف آئے ٹھیک ہے ذرا اور ہوتا یہ ہے کہ ماحول اتنا خراب ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ نفس پرست ہیں اور آسائش پرست ہیں آسائشوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان سے محروم رہ جاتے ہیں تو بہرحال ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے اسلام جو کہ آپ مذہب ہے اسلام کی پہچان حاصل کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اپنے درست نظریات رکھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے پیدا ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودیوں کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بعض بچے مرتد ہو جاتے ہیں تو جس کی فطرت میں خرابی ہے جس کی قیمت میں خرابی ہے جس کی صحبت میں خرابی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اور جسے اچھی صحبت ملی تو اگرچہ یہودی کے یہاں پیدا ہوا مسلمان ہو جاتا ہے عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تھے سلمان فارسی مسلمان ہوئے تھے نا تو بہرحال بہت سی بات تشریف لائیے جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز سب کو صحیح آ رہی ہے بتا دیجیے جی مفتی صاحب یہ شاہ کروائیے کہ ذکر والی نعت خوانیوں میں جانا جس میں وہ آ, مائک آ, ایکو کے ذریعے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جھنکار یا میوزک چل رہا ہے تو ایسی نعت خوانیوں میں جانا آ, کیسا ہے اور ایسی نعتیں سننا کیسا ہے اس کے بارے میں اور پڑھنا اس کا بتائیے گا اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آ, کتنے سال کا بچہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح چھوٹے بچے جو ہیں تین چار سال کے وہ جاتے ہیں مسجد کے دیتے ہیں یا وہ تو بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس کا بتائیے گا مجھے کہ کتنے سال کا بچے کم از کم جو ہے وہ جائے مسجد کے اندر اور ایک نعت ہے کہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا ارش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ نعت پڑھنا کیسا ہے اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے پڑھنے میں جزاک اللہ خیدہ السلام علیکم جی بہت شکریہ کئی سوالات ہیں آپ کے جزاک اللہ تو میں پہلے ہمارے عبداللہ بھائی نے سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے اس طرف آؤں گا اور پھر آپ مجھے یاد دلاتے رہیے گا کہ آپ کے کی کیا کیا سوال تھے اگر میں بھول جاؤں دیکھیے اگر وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے بارے میں لگ بھگ کوئی سترہ اقوال ہیں علماء کے اور ایک قول اس میں سے یہ ہے کہ وہ جنت میں مسلمانوں کے خدام بن کے رہیں گے ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت اور دوزر کے مابین ایک جگہ ہے آرآف وہاں رہیں گے جہاں جنت کو رکھا جائے گا مسلمان جنات کو جہاں رکھا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی طرح جنت میں رہیں گے بہرحال اس بارے میں امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ اللہ کی صحیح بخاری شریف پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جب باب آئے گا تو ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے ان شاء کے بچوں پر بہت بحث ہوئی ہے اور علماء کے مختلف نظریات ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ انہیں آزاد نہیں دے ٹھیک ہے جی اب ایزیب بھائی اور فاروق بھائی کی جوڑی ہو اللہ اکبر کیا ہے کیا پڑھواتے ہیں سُنی ٹائیگر بھائی آپ اللہ اکبر یہ میں لکھ رہا ہوں ویسے نہیں ہسرا میں لیکن لکھ دیا میں نے مطلب یہ بندہ سب ہستے اگر میں پڑھ لیتا تو پورا ٹھیک ہے جی تو آپ کے جو محترم آپ نے سوال جو کیا میرے بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ذکر والی نعت خانی علماء کے مابین مختلفی ہے اور جہاں پر اس طرح کی ذکر والی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں کہ جس میں جھنکار اور معذ اللہ تقدس نعت پر حرف اٹھ رہا ہو تو ایسی نعت خانیوں کا انعقاد ہی نہیں ہونا چاہیے اور ایسی جگہوں پہ جانا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جناب اور امیر اہل سنت نے اس بارے میں رسالہ لکھا ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں امیرا اہل سنت نے علماء کے اختلاف والے معاملات سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد کرمائے ٹھیک ہے جناب اب آگے بڑھیں گے جی اگلا سوال آپ سوال لکھ دیجئے میں بھول گیا تھا اصل میں آپ کے سوالات ماشاءاللہ اللہ ترتیب سے تھے اچھے اچھے تھے سننی ٹائیگرچن سنی ٹائیگر سنیگر بھائی اچھا جی ہاں جی مائک چاہیے وہی سنی ٹائیگر کو لینا بھائی ورنہ مجھے آپ جھین بھی سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ روم کے حالات دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ میرے خلاف جو ہے وہ یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ کوئی جناب ایک گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے اور اس گروپ میں جناب جو ہے وہ جو گروپ بنانے والے لیڈران ہیں ان میں ایک مجھے فاروق بھائی لگ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ مجھے ایس ڈیڈ بھائی بھائی لگ رہے ہیں یہ دونوں لگ رہے ہیں یہ گروپ تشکیل دے رہے ہیں میرے خلاف کوئی کوئی میرا خیال ہے پریشر گروپ بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوبی کر لوبی یہاں پر جانا ان کی لابنگ چل رہی ہے اس وقت لیکن یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں میرے ساتھ اس پورے روم کی جو ہے وہ ووٹ شامل ہیں آپ کی یہ ساری جناب امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ دیں گی لیکن آپ کی یہ لابنگ کبھی کامیاب نہیں ہوگی سمجھ رہے آپ میری بات کو میری بات کو آپ آج کی تاریخ میں لکھ کر رکھ لیں سمجھ رہے آپ دونوں مل کر جو مرضی آئے جناب چاہے آپ ٹائیگر کی دم کے بارے میں پوچھیں چاہے آپ کسی اور بارے میں پوچھیں لیکن آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ شاء تعالیٰ میرے ساتھ عوام کی طاقت ہے عوام کی طاقت میں عوام کا نمائندہ ہوں میں اس روم کے پچاسیوں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نمائندہ ہوں یاد رکھیں آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ٹھیک ہے اچھا خیر ادا میں ایسے ہی میں نے ذرا دل لگی کے طور پہ یہ چند باتیں کری تھی اچھا حضرت میرے پاس ایک پی ایم میں سوال آیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی یا خرابی پائی جائے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ناانصافی کرتا ہو یا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو تو ہم اس کی یہ چیز کسی ایسے شخص کو بتا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یہ بات بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کی یہ خرابی وہ اس سے اس سے وہ جو ہے ہم اس کو کسی ایسے شخص کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جائے یا اس کی جو برائی ہے وہ دور ہو جائے کیا یہ بات ہمارے لیے اس کو اس کے ایپ بتانا صحیح ہوگا یا غیبت ہوگی یا چغلی ہوگی یا جائز ہوگا کیا اس کی صورت ہوگی جزاک اللہ السلام علیکم جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالیٰ و برکاتہ سب سے پہلے تو میں معافی چاہوں گا ان صاحب سے جنہوں نے مجھے یہ سوال بھیجا ہے کافی دیر پہلے اور میں ان کا یہ سوال ابھی تک مطلب میں نے نہیں پوری طرح پڑھا تھا معذرت چاہوں گا بھائی آپ کا سوال میرے پاس موجود ہے اور اس کا بہت سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کی اصلاح ممکن ہے اور ان کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے تو آپ انتہائی حکمت عملی کا دامن پکڑتے ہوئے ان کے بارے میں وہ باتیں کہ جن کا ان کی اصلاح سے تعلق ہو احتیاط کے ساتھ صرف وہ باتیں کہیں ذکر کر دیں باقی جو تفصیلات ہیں ان میں ہرگز نہ جائیں اور جدیات میں ہرگز نہ جائیں ان کے عیب بہرحال حال آپ کوشش رکھیں کہ پوشیدہ رہیں جو دوسرے کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے اور آپ کی جو ان کی اصلاح کی کوشش ہے اور نیت ہے یہ مستحسن ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ اچھی نیت کے ساتھ بہت ہی حکمت عملی اور سمجھداری کا دامن پکڑتے ہوئے ان صاحب سے یہ ذکر کریں حکمت عملی کے ساتھ کہ جو ان کی اصلاح کر سکتے ہیں آپ کو جہاں امید واسف ہو اور بہت آپ کا پکا گمان ہو ٹھیک ہے جناب یہ غیبت چغلی میں نہیں آئے گی اچھا جی ایک سوال اور آیا شاید میرے پاس سوال یہ آیا ہے کہ آ, اگر کوئی نا انصافی کرتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو نہیں یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گیا ایک اور سوال ہے میرے پاس دروشے بھی پڑھ لیجیے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہے کہ, آ, آ, کہ اس کے جواب ملا تابعی والا ہاں تابعی والا مجھے آپ نے اچھا کیا ساتھی ملنگ بھائی یاد دلایا بالکل نہیں مجھے موقع نہیں ملا اصل میں بہت بزی دے رہا اور میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے علم لانا چاہوں گا کہ علامہ حسن اقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے آج اور بہت بڑی شخصیت بہت, بہت بڑی علمی تحلی سنت کے عظیم نام کل ان کی یہاں نماز جنازہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد چار بجے آ, کراچی میں گلشن اقبال میں مدنی مسجد میں تو آپ بھائی ان کے لیے دعا فرمائیے گا علامہ حسن عقانی رحمت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے علامہ حسن عفقانی مرحوم یہ علامہ حسن عفقانی صاحب بہت بڑے سنیہ عالم ہمارے تھے آج ان کا فضا الہی سے انتقال ہو گیا تو ان کے لیے دعا کیجیے گا بڑا علمی کام کیا ہے انہوں نے اور اکابرین میں سے تھے بڑے بزرگوں میں سے تھے ٹھیک ہے جناب جی یان ابھی دیکھا یہ رتباغ کی نالین کا میں عرض کرتا ہوں آپ کے دو سوال تھے ایک سوال آپ کا اوپر گزر گیا ہے میں وہ دیکھوں میں یہ نقصان ہو جاتا ہے ہمیں پوری پوری جواب دے دینے چاہیے کاش میں زمانے میں پیدا نہ ہوا ہوتا آمین ہمارا لفظ ہو گئے ہیں اچھا اب وہ کرنا چاہیے ہمیں کہ جو اللہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں آپ کا یار ابھی دیکھا یہ رتبا آپ کی نالین کا یہ ناد بالکل کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر اور عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا بے شک ایسا ہی ہے پر جواب نہیں مل سکا تھا میں سوال ڈھونڈ رہا ہوں آپ کافی اوپر چلا گیا سوال کافی نیچے ہوگا حاجی کریے سوال نہیں ملا بھائی علامہ حضرال الاسلام کے استاد بھی ہیں وہ جی جی وہ بہت بڑے عالم تھے مطلب خیدر الاسلام بھائی جیسے وہ بلکہ خضر الاسلام کے استادوں کے بھی استاد ہیں وہ خزرال الاسلام ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں ہمارے ساتھی ہیں تو وہ علامہ حسن قانی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں کتنی ایج کے ہاں کتنی ایج کا بچہ مسجد جا سکتا ہے بالکل یہی سوال چھوٹ رہا تھا آپ کا تو جناب آ... وہ سمجھدار بچہ جو پاکی पाकी سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا جسے معلوم ہے کہ پیشاب نہیں کرنا مسجد میں جسے معلوم ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے کہاں کیا نہیں کرنا ہے اسے مسجد میں آپ لے جا سکتے ہیں سمجھدار بچہ اور یہ سمجھدار بچہ آ, مثلاً اگر حسان بھائی کا ہے تو میرا حسن ذہنی کہ یہ 6 سال آٹھ سال میں بھی اتنا سمجھدار ہو جائے گا اور عام لوگوں کا 10-11 سال سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بعض بچوں کو سمجھدار ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے ٹھیک ہے تو بالکل آٹھ سے دس سال تک کے دوران کے بچے مختلف ایجز کے اگر اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں تو آپ انہیں مسجد میں لے جا سکتے ہیں اور ضرور لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے جناب تو نام سنا ہوا ہے جی بہت بڑے عالم حضرت بہت بڑے عالم ہم اپنے طالب علم کے دور میں حضرت کے جو ہے وہ درست سننے کے لیے مختلف مدارس میں جو ان کے بیانات ہوتے تھے جو ان کے تقریریں ہوتی تھیں علمی موضوعات وہ ہم سننے جایا کرتے تھے اور بہت ہم نے بھی ان سے الحمد للہ اختصاف کیا ہے ہمارے بہت اکابرین نسے ہیں علامہ حسن خانی صاحب بڑا کام ہے ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ بھی ہے ان کا اور ان کا بھارا علاج انتقال ہو گیا بیمار تھے کافی عرصے سے آپ حضرات تشریف گفتوگر کا سلسلہ جاری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <coughs> uh, نام جی جی ان کا نام سنا ہوا تھا اور بڑا افسوس اللہ تعالی ان کی مفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جتنے بھی اہل خانہ اور دین ہیں انہیں دین ان کے عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمارے لیے بھی آسانی عطا فرمائے حضرت ہاں. میرا سوال ایک میں کل کتاب پڑھ رہا تھا جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے میں بزرگ کا نام تمہیں بھول گیا موت کا منظر مائے مائیں حشر کچھ کو جس طریقے سے میں تو اس میں میں ایک واقعہ پڑھ رہا <tell> السلام علیکم عرفان بھائی آپ میرا اگر بچہ گھر میں ہوتا تو ضرور ڈر جاتا آپ کی آواز حضرت کافی وہ ویسے اس طرح کی اگر آواز سنی ٹائیگر بھائی نکالتے نا تو مناسب بھی لگتا تھا تو آپ مائیک وغیرہ چیک کریں کوئی مسئلہ ہو گیا ایک دم آ نہیں گے سنی ٹائیگر بھائی یہ آپ کا سایہ ہو گیا یہ عرفان بھائی پر عرفان بھائی آپ ساتھ منٹ چلیں گے جلدی جلدی انہیں اپنے اوپر سے وارے اور انہیں جلائیں جلدی سے اور پھر دوبارہ مائک پر آئیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرفان اطاری بھائی آپ کے پاس کون سے ماڈل کی گاڑی ہے عرفان بھائی آپ کے پاس کون سے ماڈل کی گاڑی ہے یا آپ نے کوئی ٹرک خریدا ہے نہیں نہیں نہیں آپ نے کوئی ٹرک خریدا ہے دو ہزار ایک کی او ہو ہو تو آپ نے دو ہزار ایک سے آج تک اپنی گاڑی کی کبھی سروس نہیں کروائی آپ نے دو ہزار ایک سے ابھی تک اپنی گاڑی کی سروس نہیں کروائی تو آپ کو ضرورت ہے اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ یو ایس اے اور یو کے والوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہاں جی یو ایس اے اور یو کے والوں کے ساتھ یہ سارے مسئلے کیوں ہوتے کوئی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے نا وہ پہاڑ جو ہے نا وہ سر سے ٹوٹ پڑا ہے اور کوئی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جناب جو ہے اس کے آواز میں دم خمی نہیں ہے اور کوئی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے او بھائی او بھائی چھوڑ دے اس کو وہ ایک جو سپے بھاری ہے ہاں وہ ایک سپے بھاری ہے چھوڑ دے اس کو اس کو نہ چھیڑ ہاں اس کو بھائی ہاں ہاں جتنی چھوٹی ہے نا اتنی تیز ہے اس کو چھوڑ دیں ہاتھ نہیں لگا اس کو میرے بھائی تو عرفان بھائی اب آپ تشریف لائیں تو پلیز اپنے ٹرک کا انجن بند کر کے آئیے گا آپ کی مہربانی ہوگی آپ پلیز اپنے ٹرک کا انجن بند کر کے آئیے گا اور میں شروع میں آپ کی آواز کی جتنی تعریف کر رہا تھا بعد میں مجھے پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا پڑا بڑی مہربانی سلام علیکم تشریف لائیے السلام علیکم آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے <laughs> عرفان بھائی یہ آپ مزاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ حضرت چیک کریں آپ کی آواز بہت زیادہ یہ جناب کئیوں کے جنہوں نے اسپیکر لگائے ہوں گے نا تو ان کے تو بچے ضرور ڈر گئے ہوں گے شکر آج میرا بچہ گھر پہ نہیں ہے اس لیے میں بڑے سکون سے جناب بیٹھا آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور موتی صاحب کا درس بھی سننے کی سادت ملی آج دوبارہ کوشش کریں عرفان بھائی آپ اتنی دیر آ جائیں مفتی صاحب کو بھی ٹائم ایسے ویسٹ کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے تو ٹیولک لو بھائی آپ آ جائیں عرفان بھی آپ چیک کریں آپ کی آواز کافی عجیب وغیرہ بن جاتی ہے السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ ارشاد شرما دیجئے کہ جیسے کہ ایک شخص کی باری تھی اس نے ہینڈ ریس کیا وے اور سیکنڈ والا بندہ جو ہے اس نے بھی ہینڈس کیا ہوا اگر باری فرسٹ والے کی تھی لیکن غلطی سے جان بوجھ کر جان بوجھ کر جو ہے وہ سیکنڈ والے نے وہ مطلب مائک پر وہ آ جائے تو کیا یہ فرسٹ والے کی حق تلفی نہیں ہوگی اس کے بارے میں شافرم آئیے گا جزاک اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ میں آپ کو جواب ضرور دوں گا اس کا لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ہمارے سنی ٹائگر بھائی تشریف لائے میں ضرور جواب دوں گا آپ کو ٹیلیپ بھائی میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے خلاف ہونے والے اس پورے کے پورے محاذ کا جائزہ لیں اور ماشاء اللہ آپ بھی اس گروپ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں جو کہ سنیل ٹائیگر بھائی سے محبت کرنے والا ہے ماشاء اللہ نہیں نہیں آپ کے بارے میں نہیں پوچھا کہ میں اس کا جواب بہت سنجیدگی سے دینے والا ہوں لیکن میں چاہوں گا اگر سنیل ٹائیگر ہیں تو آئے بھائی اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ کس طرح ماشاءاللہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں جواب تو بھارت اس کا یہ ہے بھائی کہ بے شک یہ اگر کسی کی ہےاری کا باعث ہے تو یہ اس کی حکل میں کوئی شبہ نہیں اور اگر دو تین چار افراد آپس میں دوست ہیں اور ایک دوسرے کے اس طرح آ جانے پر وہ برا نہیں مانتے تو ایسی صورت کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے جیسے مثلا کسی کے گھر کے برتن میں سے کھانا نکال کے کھانا یہ جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے لیکن حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ دو دوست اگر آپس میں بہت زیادہ قریبی ہیں اور کوئی پردے وغیرہ کا ایشو نہیں ہے تو ایک دوست دوسرے دوست کے گھر میں جا کے اس کی ہنڈیا سے بغیر اجازت کے بھی کھانا نکال کے کھا سکتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے اگر کسی کی دلا داری کا اندیشہ ہے یا معلوم ہے کہ اسے برا لگے گا تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ حخلفی بھی ہے لیکن اگر دو تین دوست آپس میں ہیں جن کا آپس کے اندر تفنن ان کا معاملہ چلتا ہے تو وہاں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں ظاہر ہے جس بات کی اجازت ہے ٹھیک ہے جناب امید ہے آپ جواب تو سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر تو دو یا تین نہیں ہے جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں مطلب آئی ایم ٹوٹلی اگری وتھ یو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب بہت زیادہ تعداد میں ہمارے بھائی سوال کے لیے یا گفتگو کے لیے ہینڈل کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اخلاقن ان کا خیال کرنا چاہیے اور ہم اس کے اوپر بہت بار بات کر چکے ہیں اور اس کے اوپر ایک بار ہمارے ساتھی نے معذرت بھی کی تھی مطلب پورے فورم کے سامنے اور ماشاء اللہ اپنے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت آپ ہی کوئی شرعی اس کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرما دیں اس لیے کہ جو ہے وہ کہتے نا کہ خاصا دیاں غلہ اماں آگے کرنی نہیں مناسب تو آپ ہی کوئی شرعی اس کا حکم ارشاد فرما دیں کہ عرض کر دیا ہے اچھا جی کیا, کیا حضرت آپ نے میں اصل میں میرے گھر میں بھی اس وقت جو ہے نا وہ عرفان بھائی کا جو جس وقت یہ ٹرک آیا تھا نا ہمارے روم میں اس وقت میرے گھر میں بھی یہ جو نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنے شروع ہو گئے تھے اور میری بچی السلام علیکم آپ سے تو اصل میں میں نے کہا میں جواب جگہ میں سوال آپ کے سمجھ گیا بہت شکریہ ایسی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایسی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو اور باقی سہ بھائیوں کو جی جاوید بھائی میں آپ کو بھی جواب اد کرتا ہوں بالکل جوابست کرتا ہوں بہت شکریہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور پوچھتا تو میں اس کا پہلے کچھ اور جواب دیتا خیر میں اپنے لیے یہ جواب کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اپنی آخرت کی اور قیامت کی تیاری کرنی چاہیے پہلا جواب کس کریے اور دوسرا اس کا علمی جواب یہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی خاص شہر کے اثر کے وقت قیامت اور حشر قائم فرمائے ٹھیک ہے نا قیامت اس وقت آئے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطع وجل خاص قیامت کے قائم کرتے وقت پوری دنیا میں اثر کا وقت کر دے یہ بالکل ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بعید نہیں اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے تو قیامت آئے گی ہمارا ایمان ہے کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں جتنی تحقیق اور جتنی گفتگو اور جتنی باتیں ہمیں ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں وہ ہی ہمارے علم میں ہے بلکہ ہم اپنی اٹکل سے اپنے جو ہے وہ جو ہے وہ ادرا سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے جناب تو امید ہے جواب آم مکمل ہو گیا ہوگا اور جاوید بھائی کا میں سوال پڑھنے لگا ہوں اگر کوئی وطر کی آخری رکت میں تشاہد پونا بھول جائے اور پھر کھڑا ہو جائے تو کیا وہ سجا صاحب کرے گا یا پھر سے پڑھے گا جی بالکل وہ فوراً بیٹھ جائے اگر اس نے رکو نہیں کیا ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ تحیات پڑھے تشاہد پڑے اور اس کے بعد سلام پھیرے یعنی سجا صاحب کرے اور پھر پوری نماز ادا کر لے ٹھیک ہے اور اگر اس نے یہ نہیں کیا رکو کر چکا ہے چوتھی رقط کا تو اب چار رکعت مکمل کر لے وہ چاروں نفل ہو گئی اور تین متر دوبارہ پڑ لے ٹھیک ہے جناب اچھا جی بہت شکریہ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ بھائی ایزی بھائی اور پھر ایزی بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ شاط رمائیے کہ یہ جو بد مذہب شیعہ بے لوگ ہیں یہ آہ آہ صحابہ کرام اور جو ہنا مختلف اولیاء اعظام کو گالیاں دیتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اور یہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے مجھے وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ صدیق اکبر کو ظالم ربی اللہ تعالی عنہو کو ظالم کیوں کہتے ہیں اور یہ مطلب اس کی تھوڑی سی جو ڈیٹیل بتائیے گا جزاک اللہ وسیرہ یہ بہت شکریہ آپ نے تو ایک بہت بہت بہت بڑا ایشو چھیڑا ہے اور اس پر تو ہم گفتگو کر ہی نہیں سکتے آلریڈی ڈھائی ہونے والے دو بیس ہو چکے ہیں میں مختصراً جوابست کر دیتا ہوں شیوں کے بارے میں جو آپ نے کلمات ماتا کی ہے ان کی شان میں وہ بالکل ان کی شان کے موافق ہیں بلکہ کم ہیں آپ مزید بھی کہتے تو ہم سن لیتے باقی رہی بات باغ فدق کی تو باغ فدق کے بارے میں شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے حوالے سے ان کا, ان کا تھا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہیں دیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتے مال اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے انبیاء کی وراثت علم ہے ٹھیک ہے نا اور وراثت تو مرنے والے کی ہوتی ہے بھائی امبیا کی آزواج کو تو ان کے مثال ظاہری کے بعد شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو انبیاء کا معاملہ تو بہت مختلف ہے شیعہ بد کردار بدکار لوگ جو ہے وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اختراک میں ڈالنے کی کوشش اور سازش کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو جی جی اٹس اوکے اٹس اوکے جناب آپ ہیں کیا آپ کا ہوں اللہ نہیں وہ انہوں نے محبت میں کہا آپ سے چیل بھائی بالکل ہیں ہمارے بزرگ ہیں ٹیلو بھائی اور انہوں نے محبت میں آپ سے بات کہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ شاء باغ صدق پہ ہماری کئی بار گفتگو ہو چکی ہے ہم تفصیلی گفتگو پھر آپ کے لیے ضرور کریں گے انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر اور ابھی ویسے بھی باغ صدق کا موضوع ہمارے بخاری شریف کے دس میں ان آنے والا بھی ہے تھوڑے دنوں بعد تو ضرور گفتگو جاری رہے گی جزاک اللہ ماشاء اللہ الحمد صاحب تشریف لائے ہیں تو اعجاز صاحب کو میں خوشیز کہتا ہوں اور بس میں کچھ دیر بعد آپ سے ایجاد چاہوں گا تو نہیں نہیں آپ بھائی سب کے لیے آیا کریں گے سب آپ کے بھائی ہیں ٹیولپ بھائی اور ٹیولپ بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف بھی تھوڑا بہت کرائیں ہمارے سے سب سے انٹریکشن کریں ڈسکشن کریں آپ سب کے بھائی ہیں اور سب آپ کے بھائی ہیں اور باقی اجاز بھائی آپ یہ بھی آ چکے ہیں تو میرے جانے کے بعد آپ حضرات گفتگو رکھیے گا اعجاز بھائی کو سیکھنے کا بڑا شوق ہے ماشاء اور بڑے کھلے دل کے ساتھ اسعت کے ساتھ سیکھتے ہیں اللہ اور سب گفتگو رہے گی آپ کو بھی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو سننا سلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ لوگ گفتگو کیجیے اور مجھے پھر تھوڑی دیر میں جانا السلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت خوشی ہوئی جناب ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ہم تو چاہتے ہیں سب لوگ آئیں ماشاءاللہ اللہ مائک پر آ کر گفتگو کریں اور ہمارا ہلکا پھلکا جو ہے وہ تنز و مزاح کا پروگرام بھی ساتھ میں چلتا رہتا ہے تو اس میں کسی کو جو ہے دل پر نہیں لینی چاہیے بات اچھا دوسرا یہ کہ بھائی آپ کا دل تو صاف ہے لیکن اپنا مائک بھی صاف کروا لیں یا اپنا نیٹ بھی صاف کروا لیں تو بڑی اچھی بڑا اچھا ہو جائے گا پھر آپ کا مائک پر آنے کا جو گفتگو کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ اسی وقت آئے گا جب آپ کا مائک اور آپ کا جو نیٹ ہے نا وہ اگر صاف ہو دل تو الحمدللہ آپ کا صاف ہی ہے ماشاء اللہ اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے سب سے اللہ تعالیٰ میرا دل بھی پاک کو صاف کر دے تو اصل میں پتہ ہے گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی وائس بریکنگ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے یا عرفان عطاری بھائی کی طرح وائس میں جو نا وہ گھن گھرج ہوتی ہے اور مار دھاڑ ہوتی ہے اور اور کمانڈو اسٹائل ہوتا ہے تو پھر وہ جناب جو ہے نا وہ بھی ایک جرا دینے والا ایک خوفناک ایک جو ہے وہ خواب ثابت ہوتا ہے وہ مائک پر آنا بھی تو اس لیے آپ, آپ لوگ جو ہے پلیز مائک پر آنے سے پہلے اپنے اپنے مائک کو ٹیسٹ کرا لیا کریں اور, اور منتھلی جو ہے نا منتھلی بیسس پہ اب اس کی ٹیوننگ کیا کریں ٹیوننگ کس کی کیا ہے جناب کمپیوٹر کی ٹیوننگ یہ ہے آپ اپنے جو آپ کے پاس کمپیوٹر میں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے آپ کا جو وائرس کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ انسٹال ہوتا ہے آپ اس کو ہر مہینے یا ہر پندرہ دن میں آپ اس کو کرتے رہا کریں اپنے کمپیوٹر کی اوور ہالنگ کرتے رہا کریں اس کو ریفریش کرتے رہا کریں اس کو جو ہے تھوڑا سا صفائی ستھرائی کا خیال رکھا کریں اور اچھا سا بہت پیارا سا قیمتی سا مائی خرید لیں اچھا سا آپ کمپیوٹر خرید لیں دیکھیں نا اب آپ اپنے لیے نہیں خرید سکتے تو پھر آپ میرے لیے کیسے خریدیں گے بتائیں نا جب آپ اپنے لیے نہیں خرید سکتے پھر آپ مجھے کیسے گفٹ دیں گے تو جب آپ پہلے اپنے لیے اپنا ذہن بنائیں گے پھر اس کے بعد ہی پھر میرے لیے ذہن بنے گا نا جب آپ کا اپنے لیے ذہن نہیں بن رہا تو پھر میرے لیے کیسے ذہن بنے گا آپ کا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا سا کمپیوٹر خریدیں اچھا سا مائک خریدیں تاکہ آپ کی جب آواز آئے تو سبحان اللہ کوئی ڈسٹربینس نہ ہو کوئی گونج نہ ہو کوئی وائس بریکنگ نہ ہو بالکل اسموتھلی آپ کی وائس ہم تک پہنچے عرفان بھائی آ جائیں مصفائی بھائی کا ہنسنے کا موڈ ہے اچھا اچھا مفتی صاحب ہیں روم میں اوہو میں تو اسی صاحب آپ کا نکھی نہیں دیکھا اللہ حقبہ مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنی بات اتنی لمبی نہ کرتا خیر چلیں آپ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے موجودگی میں اچھا وہ ایک جمپ والا جمپ والا ایک مسئلہ تھا حضرت وہ جو آپ نے ارچاد فرمایا تھا وہ میں سن نہیں سکا تھا جمپ والا مسئلہ لیکن وہ میں اپنا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں وہ جمپ والے مسئلے پر کہ وہ جو جمپ والا مسئلہ ہے نا میرے بھائی دیکھے یہ جو روم میں جو ایڈمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ حسب روایت حسب عادت اور حسب یوں سمجھنے طاقت حسب طاقت جو ہے وہ اس جم کا جو وہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں حق استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ جناب جو ہے وہ اس روم کے آ, سپر طاقت ہوتے ہیں جو اس روم کے جو ہوتے ہیں وہ اس روم کے سپر طاقت ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی سپر طاقت کا جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں آ, جنگلی رکیے ہوتے ہیں سن کہ... کدھر سے ہوتے ہیں جنگلی ٹائیگر ہوتے ہیں سنی ٹائیگر کہاں سے ہوتے ہیں جی جناب اچھا یہ بتائیں کہ جنگلی ٹائیگر ہوتے ہیں سنی ٹائیگر کدھر سے ہوتے ہیں اچھا مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے کہ جنگلی ٹائیگر ہوتے ہیں سنی ٹائیگر کہاں سے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے جناب جو ہے سوال کر کے واقعی آپ نے حق ادا کر دیا اپنے مسلک کا آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اعجاز حق کہ واقی آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے اپنے اپنے مسلح کی کھل کر جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ واقعی میں جو ہوں میں جو ہوں اس مسئلہ کا ماننے والا ہوں تو جناب آپ کے تھانوی صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب میں آپ کے رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا کرتے تھے تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا کرتے تھے جی جناب اب آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے دیوبند کے بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا کرتے بلکہ تھانوی صاحب تو اپنے آپ کو بھی کہتے تھے میں تو خنجیر اور سور اور اس سے بھی بدتر ہوں تو کیا خیال ہے پھر ہم تھانوی بولنا شروع کر دیں آج سے پھر سے ہم تھانوی بولنا شروع کر دیں یا تھانوی کتا بولنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو میرے خاص اچھا لگے گا کیا خیال ہے تو اس لیے جو ہے اگر آپ کو اپنی اے اے اے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی عزت جو ہے وہ راس نہیں آتی تو میرے خیال سے آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کو اپنی عزت راس نہیں آتی ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو عزت دیں آپ کو طریقے سے آپ سے بات کریں لیکن آپ کو جو ہے نا آپ کو واقعی وہ ہوں کہ جو اپنا جو ہے نا وہ عزت راس نہیں آتی اینی anyway چلے جی دیکھیں جی وہ جی جی ان کو معلوم ہے حضرت ان کو سب معلوم ہے اللہ جو ہے وہ اسد اللہ جو ہے نا ان کا لقب تھا حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ تو سب معلوم ہے ان کو حضرت یہ اصل میں بچارے جو ہے نا یہ بغض میں حسد میں اور جو ہے وہ سنیت سنیت کے جو ہے نا مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں دین کی مخالفت میں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو سب معلوم ہے کہ حضرت ابو حریرہ کا لقب کیا تھا حضرت علی کا لقب کیا تھا اور حضرت خالد ولید کو کیا کہا کرتے تھے صحابہ اکرام سے ثابت ہے بلکہ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب اگر میں یہ غلط نہیں کہہ رہا تو میری جو ہے میری اصلاح فرمائیے گا کہ جو ہے وہ ہمار بھی کہا, کہا ہے سرکار علی سعد اسلام نے ہمار بھی کہا ہے غالباً اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ان کو معلوم بھی ہے لیکن یہ لوگ بےچارے جو ہیں وہ حسد میں آ کر اس طرح کی گفتگو کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں اور بہت بڑا ہم جناب وہ قلعہ فتح کر رہے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا محروم اور بد لوگ ہی ہوتے ہیں جی بالکل تو آ, میرے بھائی دیکھیں بات سنیں یہ جو جمپ والے جمپ والا مسئلہ ہے اس میں اگر کسی میرے بھائی کو کوئی برا لگتا ہے کوئی بات تو اس کو مائنڈ نہ کیا کریں ہمارے روم میں یہ سب بھائی بہنیں الحمدللہ للہ آپس میں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو الحمدللہ جو ہے اور کچھ ہماری اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں جہاں آپ اتنی جہاں آپ کو اتنی ساری خوبیاں نظر آتی ہیں ہمارے بھائیوں میں وہاں اگر ایک آدھ کوئی خامی نظر آئے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور جو ہمارے ماشاءاللہ سنی بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں اپنا دل وسیع رکھنا چاہیے تو باقی ہے ہماری آپس کی ماشاءاللہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو خوش مزاجی ہوتی ہے یہ بھی روم کو اور ہمارے بھائیوں کو متحرک رکھنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ سب لوگ متحرک رہیں سب کا دھیان جو ہے روم کی طرف لگا رہے ورنہ اگر صرف مسلسل ایک آدمی ہی بات کرتا رہے میں بھی مسلسل دو گھنٹے تک بات کرتا رہوں تو شاید آپ کو مزہ نہیں آئے گا تو ڈفرنٹ جو ٹاپکس ہوتے ہیں یا مختلف بات چیت ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ خیالات ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ روم میں روم متحرک رہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا اچھے ماحول میں بیٹھ کر بات چیت کرتے رہیں تو ٹیولیپ لیجنٹ صاحب آپ تشریف لائیے اور اجاز صاحب اگر آپ کو مائک چاہیے آپ ہینڈ ریسٹ کر لیں جب آپ کی باری آئے تو مائک پر آ جائیے گا تو یہاں پر جو ہے وہ جمپ کرنے کا حق سنیوں کو تو حاصل ہے لیکن دیو اور بھابھیوں کو اور شیعوں کو اور قادیانیوں کو بالکل نہیں ٹھیک ہے تو تشریف لائیے السلام علیکم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ و رسول اللہ وبرکاتہ و اصحابک یا حبیب اللہ آواز صحیح بھائی رہی ہے نا چلیں چلیں اچھا ہوا یار میں نے کہا پھر ریڈ ڈاٹ پڑے گا مجھے خراب خاص سے تو میں ٹماٹر جیسے ہی ہوں گے وہ بالکل یا چلے مفتی صاحب تو چلے ہیں میرا خیال ہے ابھی سوال ہے جو آپ کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن بس اصل میں پتہ کیا ہوا ہے میں نے مائک کی سیٹنگ چینج کی نا تو اس میں مجھے اپنے اسپیکر سے خود ہی اب آواز آتی ہے اور مجھے اس کی سیٹنگ دوبارہ جی میرے بھائی آپ کا دوبارہ ڈیزل انجن سٹارٹ ہو گیا ہے ٹرک کا آپ کا جو انجن ہے وہ ڈیزل انجن جو ہے وہ پھر آواز کر رہا ہے تو آپ ایز سون ایز پاسبل اس کی اوور ہالنگ کرائیں جناب آپ کے جو یہ ٹرک ہے نا یہ پھر آواز کر رہا ہے پلیز اس کو ضرورت ہے ایک اچھے سے جو ہے نا وہ سروس کی ٹھیک ہے آپ دنیا بھر کو جناب جو ہے جی بھرتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں میں تو تھوڑی اپنی گاڑی میں بھی کبھی سی این جی بھر لیا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو آ جائیں جناب لیجنڈ صاحب تشیف لائیے السلام علیکم اور یار لیجنڈ صاحب آپ نے ابھی یہاں ٹیکسٹ میں لکھ کر فرمایا تھا ہمارے فراز بھائی کی بات پہ کہ میں یہاں مفتی صاحب کے لیے آتا ہوں یار آپ صرف مفتی صاحب کے لیے آتے ہیں ہمارے لیے نہیں آتے یار یار یہ تو غلط بات ہے صرف مفتی صاحب کے لیے آتے ہیں ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں یار ہمارے لیے بھی آیا کریں یار ہم بھی آپ کے بھائی ہیں یار ایسی کیا بات ہے مفتی صاحب کے लिए آپ صرف آتے ہیں مفتی صاحب آپ بھی ذرا سفارش کر دیں بھائی ہمارے لیے نہیں آئے گا بلکہ سب کے لیے آئے گا السلام علیکم جی <تصفح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھجن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ جو مائک کا جم کا پرابلم تھا وہ میں نے ویسے ہی پوچھا تھا ایک جنرل کوششن اس روم کے متعلق یا کسی اسلامی بھائی کے اس پر مننے مطلب میں نے نہیں کیا تھا کہ ان کی بیس پر کوئی سوال نہیں تھا میں نے ویسے ہی سوال کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بھی حقطلفی کی زمرے میں آتا ہو کہ نہ آتا ہو اور دوسری بات یہ کہ الحمد میں سننی ہوں اور کے اعلی حضرت کا, پر کا پیروکار ہوں میں نے جتنا بھی عرصہ مطلب مدنی ماحول سے یا کہیں سے بھی وابستگی رہی ہے میں نے اپنے عقائد کے اندر اور کے اعلی حضرت کے اندر اتنی پختگی نہیں دیکھی جتنی کی صرف چار دن کے اندر آپ یقین کیجئے گا کہ چار دن ہو گئے مجھے پالٹ یوز کرتے ہوئے مفتی ہارون صاحب مفتی نعیم صاحب کے درس و بیان سنتے ہوئے تو مجھے جتنا مطلب پختگی چار دن کے اندر جو ہے نا وہ اس اپنے کے اعلی حضرت کے بارے میں ہوئی ہے اتنی آج سے پہلے بالکل بھی نہیں تھی اور بہت خوشی ہوتی ہے الحمد اس روم میں آ کر اور بہت ہی مزہ آتا ہے آج سے پہلے میں بائیلس کے کسی اور میں اس میں ہوتا تھا روم کے اندر آپ یقین کیجئے کہ اور الحمد آج ہی میں فیضان مدینہ ابھی اجتماع میں گیا تھا اور وہاں سے میں شیوں کے رد کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ للہ آٹھ سو کی جو ہے نا وہ چار کتابیں لائے ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ یہاں پر جو ہے میں نے وہ مطلب جس طرح سے باتیں سنی دیوبندیوں کے بارے میں اور جس طرح سے میں نے سنی عشیوں کے بارے میں اور کت... مطلب پہلے میرے دل میں صرف ایک پتہ تھا کہ یہ تھوڑا بہت ایسے ہیں لیکن نفست جتنی یہ چار دنوں میں پہنچی ہے ان کے بارے میں الحمدللہ اب مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا احسان مند ہوں یہاں پر ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے میں ان کا نام بھی لیتا ہوں اے زیڈ وائی جو ہے الحمد ان کی بدولت انہوں نے مجھے جو ہے پالٹاک کا وہ دیا تھا میسنجر اور اس وجہ سے ان کی بدولت میں جو ہوں اس روم میں آ سکا ہوں اور میں ان کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا شکر گزار بھی ہوں اور الحمد اور میں کسی سے کوئی وہ نہیں ہوں کہ, کہ کسی اسلامی بھائی کے لیے کہ میں کس کے لیے آتا ہوں آپ سب بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی آتا ہوں لیکن بہت ہی مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کر جزاک اللہ خیرا جی جناب ہمیں بھی بہت مزہ آیا آپ کو سن کر آپ کی گفتگو سن کر آپ کی باتیں سن کر آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر آپ کے مائک پر آنے کا اور اس میں بات کرنے کا ہمیں بہت مزہ آیا ہمیں ایز وائی بھائی کی بریک آواز میں بھی ان کو سننے کا بڑا مزہ آیا تو ایز وائی بھائی آپ اپنا جو سسٹم صحیح کر رہے ہیں ان شاء اللہ آپ کو سنیں گے اب ہم روزانہ جس طرح مصطفی بھائی ہے مصطفی چاچا آپ ہیں روم میں ہاں چاچا آپ آج کل مائک پر نہیں آ क्या کیا بات ہے آج کل آپ نے مائک پر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے کیا مسئلہ کیا ہے کیا کیا پریشانی ہے آپ کو نہیں شام کو کیا مطلب ہے میرے بھائی شام کو کیا مطلب ہے ہمارے یہاں رات کی اس وقت آپ کو معلوم ہے پونے تین بج رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی عادل بھائی کے ساتھ عادل بھائی اچھا یہاں پر سب جوڑیاں بنائی ہوئی ہیں ایج بھائی بھائی اور مصطفائی بھائی اور عادل بھائی کی جوڑی بنی ہوئی ہے جس کو دیکھو اپنی جوڑیاں ہمارا کر گھوم رہے میرے بھائی یہ غلط بات ہے یار یہ غلط بات ہے ائل آپ لوگ جو ہے نا یہ